بسم اللہ الرحمن الرحیم دلچسپ حکایات مثنوی میاں والی جیل میں پہلی کتاب جس کا میں نے مکمل مطالعہ کیا ابن علی صاحب کی دلچسپ حکایات مسنوی ہے ڈیڑھ سو صفحے کی یہ کتاب تھوڑی دیر رفیق کے وقت رہی مگر جلد ختم ہو گئی کتاب کا ترجمہ کتابت اور انداز سبھی ہی ناقص ہیں اور حکایات میں بہت کچھ خلط ملط کر دیا گیا ہے مولانا روم کی مصنوعی کو اللہ تعالی نے جن بو قلمو صفات سے نوازا ہے ان کی برکت سے مصنوعی کی طرف منصوب ہر چیز کو بازار میں کچھ نہ کچھ دام مل جاتے ہیں بہرحال مترجم صاحب نے اپنی بسات کے مطابق ایک اچھا کام کیا ہے اور اس کتاب کی اکثر چیزیں ایسی ہیں جن سے عام الناس کو نفع پہنچ سکتا ہے اللہ تعالی مصنف و مترجم دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین